الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین اما بعض فقط قال الله تبارک وتعالى كما ورد فی اخر سورت آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا ورنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا جعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصب آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ تعالیٰ کے فرض و کرم سے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے پانچویں حصے کا آغاز کر رہے ہیں یہ پانچواں حصہ سورت العصر میں جو میں نجات اور شرائط نجات بیان ہوئی ہیں ان میں سے آخری یعنی و تواس اس کی تفصیل اور تشریح پر مشتمل ہے آپ حضرات کو یہ بات تو پوری طریقے سے یاد ہو چکی ہوگی کہ یہ منتخب نصاب چھ حصوں پر مشتمل ہے اس کا نقطہ آغاز ہے سورت العصر سورت العصر میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی گواہی پیش کر کے اور زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے گھاٹے تباہی اور ہلاکت سے دوچار چار ہوں گے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ولاسر ان ال انسان الفی خسرن الزین آمن عامل سو لحاط و حق و تبا سو بمانہ گواہ ہے یا زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے بربادی اور تباہی سے دوچار چار ہوں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی وصیت کی ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی یہ گویا کے چار لوازے میں نجات ہے اس کے ذمن میں یاد ہوگا کہ جب سورت الاصف کا مطالعہ کر رہے تھے تو میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا تھا اور یہ میرے اس کے میں بھی شامل ہے نجات نجاتورت العصر کی روشنی میں امام راضی نے جو بات کہی ہے جہاز جامع فی حاضری آیت وعید شدید اس آیت مبارکہ میں شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے لأن اللہ تعالی ابل بالخسار علی جمی الناس اس لیے کہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے خسارے کا ٹوٹے کا بربادی کا تباہی کا تمام انسانوں کے إلا من کانا آتی بحاظ ہیل اشیائی اربات سوائے ان کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں وہی المان ہو و لامل سال ہو وہ تباصب وہ تباس بل چار چیزیں ہیں ایمان عامل سال تباس بلحب تواسب سب وہ دل زال کا اور اس سے رہنمائی ملی دلالت ہوئی اس بات کی طرف علا ان نجات کا معلقت ان میں مجموعے حاضل نجات کا دار و مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے بہرحال سورت العصر سے حقیقت اس منتخب نصاب کا آغاز ہوا پھر اس کے پہلے حصے میں سورت العصر کے علاوہ تین اور اسبات ایسے ہیں جن میں یہ چاروں نوازم نجات جامعیت کے ساتھ بیان ہوئے پھر ایک ایک کو لیا گیا دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے تیسرے میں عمل سالے کی تفاصیل آئی چوتھے میں تواسب الحق کی تفصیلات کا تذکرہ ہوا اب پانچواں حصہ جو ہے وہ مباحث سے صبر و مساورت پر مشتمل ہو تمہیدی طور پر سب سے پہلے آج ذرا ہم تفصیل میں جا کر صبر کا جو نغوی مفہوم ہے اسے جان لیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی جملہ اصطلاحات عربی زبان میں جو الفاظ نزول قرآن کے وقت مستعمل تھے انہیں الفاظ کو اختیار کر کے اور ان کو مانی کا اضافی مانی کا ان کو جامع پہنا کر اصطلاحات کی شکل دی گئی ہے صبر لفظ جس مفہوم میں عربی زبان میں تھا اس کے لیے صحیح ترین دلالت کرتی ہے یہ بات کہ ایلوا جو بہت ہی ایک کڑوی شے ہے اس کو عرب کہتے تھے سب رتل اور اس کی جمع ہے سبور اس سبور کو سبور کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے سواد کے زبر کے ساتھ سبور فرول کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے نہایت صبر کرنے والا سب اور سبور لیکن سبور جمع ہے سبیرت ان کی اور سبیر سبی کہتے ہیں الوا کڑوا چونکہ بعض ادویات میں یہ استعمال ہوتا تھا لیکن نہایت تلخ ظاہر بات ہے کسی تلخ شے کا کھانا جو ہے آسان کام نہیں ہے انسان کو اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے اسی لیے نمک کو کہا جاتا ہے ابو صابر اس لیے کہ نمک بھی ایسی شے ہے کہ آپ زبان پر رکھیں گے تو وہ ناگوار ہے اسی طریقے سے کھٹی شے شدید اگر اس میں کھٹاس اتنی ہے کہ ناقابل برداشت ہو تو اسے بھی اس بار اور اصوبار کہتے ہیں جیسے املی ہے اس کی کھٹاس کا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے سببرل المیت عرب کہتے تھے لاش کا پیٹ چاک کر کے اس میں ایلوہ داخل کر دیتے تھے یہ اس زمانے میں گویا کہ لاش کو تعفن سے بچانے کا ایک طریقہ تھا تو اس کے لیے بھی صبر الم یہ تھا تو ان تمام الفاظ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو گویا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناگوار حالات یا کوئی ناگوار شے اس کو برداشت کرنا جیلنا اس کا تحمل کرنا اور کسی بھی ناگوار صورت حال میں انسان کا ثابت قدم رہنا استقامت اور ثبات کا مظاہرہ کرنا یہ گویا کہ صبر کے لفظ ہے اس صبر کو اگر ہم اردو میں اسی مفہوم کو تعبیر کریں گے تو کڑوے گھونٹ کرنا یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی بھی شے کو جو ناگوار ہے ناپسندیدہ ہے انسان گوارا کرتا ہے برداشت کرتا ہے کڑوے گھونٹ اور میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے دو اشار یاد آئے اگرچہ وہ کسی غیر معروف اور نامعلوم شاعر کے الف اشار ہے, شریعت کے اعتبار سے کوئی بہت اونچا مقام بھی نہیں ہے لیکن یہ مفہوم جو ہے یہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے تلخیوں کے جام خوش ہو کر چڑھانا زندگی کھا کے طوفان کے تماچے اسکرانا زندگی خضر کی امداد خضر کی امداد سے ساحل پہ آنا موت ہے اور موجوں میں الجھ کر ڈوب جانا زندگی اصل میں یہ ہے ایک انسان عاقل کا رویہ جس شے کو وہ اختیار کر لے عقل اس چیز کو کہ اس نے سمجھا ہے کہ یہ حق ہے یہ بات صحیح ہے یہ نقطہ نظر درست ہے یا یہ نظریہ صحیح ہے یہ نظام درست ہے اب اس پر ثبات استقامت اس روش پر قائم رہنا چاہے اس میں کسی طرح کی ابتدا ہو آزمائش ہو تکالیف ہو مسائل ہو لیکن انسان ان تلخیوں کے جام خوش ہو کر چڑھاتا رہے اور طوفان کے تماچے کھا کر مسکراتا رہے موجوں سے الجھے چاہے اس میں موت واقع ہو جائے لیکن یہ کہ جان بچانے کی فکر جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ تم بچا بچا کے نہ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ نہ کہ شکست ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ نہ ساتھ میں تو لغوی اصل اور یہ اس کا اصطلاحی بفور ہے علماء کرام نے صبر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے اور یہ بات بڑی معقول ہے سمجھ میں آتی ہے صبر واخ پہلا صبر کے جو ایک بندے مومن کو ایک مسلمان کو کرنا پڑتا ہے وہ کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یعنی اللہ تعالی کا کوئی حکم ہے جو نفس کو ناگوار ہے سردی کا موسم ہے شدید سردی ہے اب فدر کی نماز تو پڑھنی ہے گرم بسترے سے نکلنا ہے ہو سکتا ہے کہ گرم پانی کا اہتمام نہ ہو پانی جب تک موجود ہے آپ کو تیمم کرنے کا کی رعایت حاصل نہیں ہے ٹھنڈا پانی ہے وہ کیجئے اب اس تمام کو جو شخص برداشت کر رہا ہے اس لیے کہ ایک حکم پر عمل کرنا ہے یہ صبر الگ تا ہوا اطاعت پر صبر کرنا اسی کا ایک منفی رخ ہو جائے گا صبر عن ماسیا معصیت سے صبر کرنا وہ ہے صبر الگ تا اور یہاں حرف جا رہا ہے عن سبر عن ماسیا معصیت ہے گنا ہے اس میں انسان کو کے نفس کے لیے لذت ہے تلجز ہے فرض کیجئے کہ کوئی شخص کسی سرکاری ملازم کو رشوت آفر کر رہا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ ہے یہ شہر حرام ہے لیکن نفس جو ہے اس کی طرف راغب ہے تو اب اپنے نفس کو روکنا جس کو کہا گیا ہے آخری پارے کی دوسری صورت میں کہ وہ لوگ کے جو اما من خافا مقام اور اب دیہی نہن نفس ہوا جس نے اپنے نفس کو رو کے رکھا اس کی خواہشات سے اس نفس کے بےز اور گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر رکھا معصیت کی طرف جو نفس کی رغبت ہے ان نفس المارتو یہ جو ہمارا بیسم سلف ہے یہ تو یہ ایڈیا لبیڈو فرائیڈ کی اصطلاح نے یہ تو ہمیں بدی کی طرف برائی کی طرف منکرات کی طرف کھینچتا ہے اب اس کی لگام کھینچ کر رکھنا یہ ہے گویا کہ سبر عن معاشیا تیسرا صبر ہے صبر سبر الملا یا صبر علی ابتدائی کسی آزمائش پر صبر کرنا یہ آزمائش کا مرحلہ آتا ہے کس معاملے میں قول حق ہے ایک بات سچی ہے لیکن الحق و مرن سچائی جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے سچ کڑوا ہے آپ وہ بات کہتے ہیں کسی کو ناگوار گزری ہے اس کی ریزینٹمنٹ کو فیس کرنا اس کی طرف سے کوئی مخالفت ہے مزاحمت ہے ایزا ہے تشدد ہے پروسیکیوشن ہے اس کو جھیلنا برداشت کرنا یہ صبر ہے ایزا پر ابتدا کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آزمائش صرف تکلیف کی شکل ہی میں نہیں ہوتی ہو. کسی وقت ٹیمپٹیشن کی صورت میں ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے کوئی لالچ دیا جاتا ہے کوئی تما پیش کیا جاتا ہے کوئی مصالحت کی بڑی سنہری قسم کی کوئی آفرز کی جاتی ہے تو چونکہ جہاں تک صبر عنل ایزا کا تعلق ہے وہ تو بڑی تفصیل سے ہمارے جو مسباق ہیں ان میں یہ مضمون آئے گا لیکن یہ جو صبر علی تما ہے یعنی جیسے صبر کے دو حصے وہ ہو گئے جو عام عمل سالے اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں ظاہر بات ہے کہ احکام دو ہی طرح کے ہیں یا عوامر ہیں جن پر عمل درآمد مطلوب ہے یا نواہی ہیں جن سے روکا گیا تو گویا کہ صبر کے دو حصے تو وہ ہو گئے جو ہر مسلمان کو زندگی کے بنیادی سطح پر بھی ان دونوں سے سابقہ پیش آئے گا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے میں صبر اور جن چیزوں سے روک دیا گیا وہ ہر اور منکرات سے بچنے میں صبر صبر انتاح اور صبر عن معاشیا لیکن پھر ابتدا کے صبر جو ہے اس کے بھی دو حصے ہو گئے ایک ابتلاح ہے کہ جو پرسیکیوشن کی شکل میں آ رہی ہے تشدد کی شکل میں آ رہی ایزا کی صورت میں آ رہی تکلیف ہے اس اس کو جھیلنا اور برداشت کرنا اس پر تو جیسا کہ میں نے اس تفصیل سے گفتگو ہوگی لیکن ایک دوسری شکل جو ہے ابتلاح کی وہ لالچ ہے تباہ ہے ٹیمپٹیشن ہے بڑے سنہری قسم کی مصالحت کی آفرز ہیں کسی طریقے سے انہیں، ان کے اصل راستے سے منحرف کر دیا جائے اس کی میں مثال مثالیں دینا چاہتا ہوں مسل سور نون جو جس کی ابتدائی آیات جو ہیں دوسری وہی ہیں نون والقلم وما استرون اسی میں نہایت جامع الفاظ آئے ہیں ودو لوت ہینو فیود ہین فلاً مکزبین ودو لوت ہینو فیود اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیے کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جائیے یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں وہ تو چاہتے ہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے کچھ آپ اپنے اصول چھوڑیں کچھ یہ اپنے موقع سے ہٹ جائیں کہیں درمیان میں آ کے مسالحت ہو جائے لیکن یہ دام ہمرنگ زمیں ہے اس سے آپ بچ کر رہیے اسی طرح سورت الدہر جو ہے یہ بھی انتیسویں پارے میں ہے اس میں فرمایا فصبر حکم ربے کا ولا تو پہن ہوں اے نبی آپ انتظار کیجیے اپنے رب کے حقوق کا اور ان میں سے جو گناہ گار ہے نا ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا ان کی کسی بات کو قبول نہ کیجئے دھیان مت دیجئے ولا توتے ہیں من اطاق جو ہے کسی کے حکم ماننے کو بھی کہتے ہیں کسی کے مشورے کو ماننے کو بھی کہتے ہیں اسی طرح فرمایا ولا تو ہوتے ہیں من او فلنا کل بہ وہ لوگ جن کے دنوں کو ہم نے اپنے ذکر سے بیگانہ کر دیا ہے غافل کر دیا ہے محروم کر دیا ہے یعنی جن کی کوئی رغبت ہماری طرف نہیں ہے جن کا رخ ہماری جانب نہیں ہے ان کی باتوں میں نہ آئیے ان کی کوئی بات نہ مانیے اور اس کی جو سب سے زیادہ نمایاں مثال ہے وہ سورہ بنی سائل کی آیت نمبر تراسی ہے وہ ان کا خلیلہ نصیرہ پرما نبی یہ لوگ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی جانب تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں اور اس صورت میں یہ آپ کو دوست بنا لیں گے جھگڑا ختم لڑائی ختم لڑائی آپ سے نہیں ہے لڑائی تو ہمارے پیغام سے ہے ہمارے دین سے ہے ہماری توحید سے ہے ہمارے احکام سے ان کا سارا جھگڑا ہم سے ہے آپ سے نہیں ہے آپ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں آپ سے کوئی ذاتی چپکلش نہیں آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کوئی زن زر زمین کا کوئی معاملہ نہیں تو وہ ان کا دونوں یفتنو نہ کانل نزی اور خینا آئی نئی کافتری آئی نہ غیر تخذو کا خلیلا یہ ساری مخاسمت مخالفت ختم ہو جائے گی اگر آپ کچھ اپنے پاس سے جھوٹ موٹ گھڑ کر اور ہماری طرف منسوخ کر دیں اور وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں کچھ ترمیم کر لیں تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے اور اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے سبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا ولا انسبت نا کا لقت قرتر کلو ارحیم شیین تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ ان کی طرف جھکنے پر آمادہ ہو ہی گئے ہوتے تو کانکھور کر کا سن لیجیے عزل کا ذرف الحات المات اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دوہری سزا دیتے دنیا میں اور دوہری سزا دیتے آخر اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا کہ ہماری پکڑ سے اور گرفت سے آپ کو بچا سکتا بہرحال یہ چند چیزیں جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ صبر کی ضرورت صرف تکلیف اور مصیبت اور ایزای کے مقابلے میں پیش نہیں آتی صبر کی ضرورت ٹیمپٹیشنس کے مقابلے میں لالچ کے مقابلے میں تباہ کے مقابلے میں سنہری جال میں ہانسنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں بھی صبر کی ضرورت ہے تو گویا کہ دونوں اعتبار سے صبر کے یہ دو دو رخ ہیں مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے ہمارے منتخب نصاب نے خاص طور پر یہ صبر کا لفظ آیا ہے در حقیقت یہ صبر البلا ہی کی تفاصل ہے وہ صبر کے جو سچ کہنے پر پھر انسان کو کرنا پڑتا ہے آپ حق کے علمبردار بنیں گے سچائی کا اعلان کریں گے تو جن لوگوں کو وہ بات ناگوار ہوگی ان کی طرف سے مخالفت ہو کر رہے گی ہو نہیں سکتا ایک ماحول پر باطل کا غلبہ ہو اور وہاں حق بات کہی جائے اور پھر تصادم نہ ہو اور باطل اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں یہ برداشت کرنا تو اسی صورت میں ممکن ہے یا باطل باطل نہیں یا حق حق نہیں اگر باطل باطل ہے اور حق حق ہے تو ظاہر بات ہے تصادم ہونا ناگزیز ہے باطل کبھی گوارا نہیں کرے گا بڑا پیارا انداز اقبال نے اختیار کیا ہے کہ نظام کوہنا کہ پاسوانو یہ مہارتیں انقلاب میں ہوش میں آؤ تمہارا نظام جو از اس کو خطرات لاحق ہو گئے اور ظاہر بات ہے نظام کو خطرہ لاحق ہوگا تو تمہارے مفادات پر آ آئے گی تمہاری مراعات ہے تمہیں جو بھی حیثیت اور وجاہت حاصل ہے اس نظام میں وہ سب خطرے میں ہے گرڈ آف یور اب قبر کس مقابلہ کرو تو جہاں بھی حق کی بات کہی جائے گی اگر ماحول پر باطل کا غلبہ ہے تو جواباً مزاحمت ہوگی وہ خالفت ہوگی پھر تشدد بھی ہوگا پروسیکیوشن بھی ہوں گے یہ تمام دنیا کی تاریخ کے اندر اور خصوصاً انبیاء و رسول کی تاریخ کے اندر یہ ایک ایسی حقیقت کے طور پر ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں یہ بات آج کے دس میں بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا چنانچہ اگر ہم چار جو اسباق ہیں جو ہمارے پہلے حصہ اول کے جو چار اسباق ہیں وہاں یہی ربط ہے اصل میں بالآر اِنَّ انسان لفی خسرن الصالحات وطواسو بالحق وطواسو تواسو بسم تباسو بل حق کے بعد تواسو بسب حق بات کہنا حق کی وصیت کرنا حق کا اعلان کرنا حق کی تلقین کرنا میں نے تو بڑی سادہ مثالیں دی ہیں اس کتابچے میں کہ آپ سڑک پر بچے کھیل رہے ہوں گلی میں کھیل رہے ہوں وہ راہ گزر ہے آپ ذرا انہیں روکے کہ بھائی کسی کی گاڑی کو آپ کی یہ گیند لگ جائے گی شیشہ ٹوٹ جائے گا یہ جگہ کھیلنے کی نہیں ہے یہ بات کہہ کے دیکھیے ان بچوں کی طرف سے جو بھی اب ریزینٹمنٹ آئے گی جو بھی ان کا رد عمل ہوگا اکثر و بیشتر انسان اسی معافیت سمجھتا ہے گزر جائے جیسے بھی ہو اپنے آپ کو بچائے اور گزر جائے اس لیے کہ یہ بات بھی گوارا نہیں کی جا سکتی کسی نے کسی کے کچھ رقم دینی ہے اور آپ کہیں جا کر اس سے کہ بھلے آدمی وہ قرض تو اس کا ادا کیوں نہیں کرتے ادا کرو ہو سکتا ہے پلٹ کر فوراً جواب آپ کو یہ سننا پڑے آپ کون ہوتے ہمارے معاملے میں بیچ میں آنے والے اور یہ تو آپ نے دیکھا اکثر و بیشتر اسی لیے لوگ کنی کترا جاتے ہیں بھائی ان کا آپس کا معاملہ ہے آپس میں ڈبے خام خام بیچ میں آئیں گے برے بنیں گے جس کو کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے تائے فتح مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نقط فاصلے ہوں اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہوں تو ان کے ماں بین کراؤ یہ تمہارا فرض ہے پیم بغت اہدا ہوں فقات التی تبری حتہ تفیہ اللہ پھر اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنے پر مصر ہی رہے دلا رہے تو اب لڑو اس سے اب یہاں پر گویا کہ وہ پورے معاشرے کو پوری حیث اجتماعیہ جو ہے مسلمانوں کی اسے چیلنج کر رہا ہے اب اس کے خلاف اقدام لازم فقات التی تبری جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑو حفیع الاحملہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے رجوع کرے سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے تو بہرحال یہ سب سے بڑی حقیقت سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کا سب سے بڑا حق کیا ہے یہ کائنات اللہ کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے اب یہ بات اگر آپ کہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جن کے حکم چل رہے ہوں چاہے یہ کہ وہ بادشاہتیں ہو چاہے کوئی اور قسم کی براعات حاصل ہو کوئی اور چودراہٹیں ہو ظاہر باتیں ہے وہ تو اس کو گوارا نہیں کریں گے آپ نے ان کے خلاف ایک کلمہ بغاوت کہا ہے. لہذا اب آپ کو جھیلنا ہوگا تیاری کیجئے بسائب آئیں گے مشکلات آئیں گی تکلیفیں آئیں گی تو و تباس کے ساتھ جڑا ہوا ہے و تباس اسی طرح دوسرا سبق نیکی کی حقیقت نیکی جب متعدی ہوتی ہے نیکی تو وہی ہوگی گرمی تو اسی کو کہیں گے جس کا اثر دوسروں تک پہنچے آگ بھی ہو اور اس سے حرارت ماحول میں اگر نفوز نہیں کر رہی تو وہ آگ نہیں ہے وہ کوئی اور شکل ہے بظاہر آگ نظر آئی آگ نہیں ہے اسی طرح کہا جائے کہ یہ برف کی سل رکھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کوئی ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو یہی کہا جائے گا کہ یہ برف کی سل نہیں ہے یہ تو معلوم ہوتا ہے وہ کانچ کی سل ہے اس لیے کہ نیکی حقیقی نیکی ہے وہ نفوز کرے گی اور جب نفوظ کرے گی بدی اس کا مقابلہ کرے گی اسی لیے اس نیکی کا جو نقطۂ عروج ہم نے دوسرے سبق میں پڑھا تھا وہ یہی تھا وسا برین فل وق و رائے واحم باقی پورا جو ایک انسانی شخصیت کا اور انسانی کریکٹر کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے وہ سب اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے میں زیادہ مقصف نہیں کر سکتا لیکن جو اس کا کلائمیکس ہے وسا بری نفلبا و وق حقیقتاً نیکی جو ہے وہ تو ان کی ہے اور جو چوٹی پر پرفائی